باب رف العلم یہ باب ہے در بیان اٹھنا علم کا وضہور الجاہل اور جہل کا ظاہر ہونا اس کا شاید ہونا باب کی مناسبت باب فضل من علما و علمہ کے ساتھ یہ ہے اور بہت قوی مناسبت ہے یہ باب اس باب کے لیے تاکید ہے اور مسلسل امام بخاری رحمہ اللہ علم کی فضیلت آپ کو بیان بتانا چاہتے ہیں آپ ایک نظر پھر دیکھیے باب فضل من علما و علم. اس میں فضیلت اس کی علماء جو علم حاصل کرتا ہے وہ اور اس کے ساتھ تعلیم دیتا ہے اب فرمایا رفل العلم و ضبور جال بطور تربیب فرمایا علماء علم کی اشاعت کرو تو جو کرو علما علم کی اشاعت کرو اگر تم تعلیم اور نشر علم کو چھوڑو گے تو جال آ جائے گا جہل چھایا جائے گا اور جال چھایا, چھایا جانا یہ قرب قیامت کی علامت ہے گوئے کی قیامت کے وجود میں تم ایک سبب بن جاؤ گے تو لہذا علم کی نشر کرو کہ جال نہ آئے اور علم دنیا میں رہے بس اس سے اچھا ربت دوسرا نہیں ہے فضل من عالمہ و تعلیم فی کو سکھاؤ اب فرمایا اگر تم نہ سکھاؤ گے تو علم اٹھ جائے گا جب علم اٹھ گیا تو علم کے اٹھنے کا نتیجہ جہالت عام ہو جائے گی جہالت کا عام ہونا سبب قرب قیامت ہوگا تو لہذا اگر تم نشر علم نہ کرو گے تو قیامت کے آنے کے سبب بن جاؤ گے تو لہٰذا علم کے اندر رہو علم نشر کرو تو باب و رف ال و ظہور الجہاز وہ علم کا اٹھنا اور جال کا ظاہر ہونا یعنی عام ہونا شایع ہونا یہ اچھا معنی ٹھیک ہے, ہے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ مقصودی مقصد الباع یہاں پہ ان چار مسائلوں میں سے ایک مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے آدابی متعلم توجہ کرو تو آدابی متعلم نمبر ایک اس بات میں ایک دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ ہے جو کہ علم باب العلم کے ساتھ مناسب ہے من آداب المعلم متعلم و معلم تین باتیں کہہ جو ہوں سمجھ گئے ہو ایک تو علم نشر کرو دوسری بات یہ ہے کی چونکہ ان ابواب میں مسائل اربا فضیلت علم فضیلت عال علم اور اداب عالم معلم اور متا اب یہاں متعلم کا ادب بھی ہے اور معلم کا ادب بھی ہے خلاصہ آپ کو یوں بتاؤ خلاصہ یہ ہے اداب متعلم سے یہ ہے کہ خداد استعداد سے فائدہ حاصل کرو اپنے آپ کو جہالت کی طرف نہ دکھیلو میں نے کیا کہا خدا داد استعداد سے فائدہ حاصل کرو اپنے آپ کو جہالت کے اندھیروں کی طرف نہ دکھیلو ٹھیک ہے یہ ہم ت... حضرت ربیہ کے اثر سے لیتے ہیں آداب معلم سے یہ ہے علماء علماء حضرات اپنی حیثیت پہچانو اپنی حیثیت پہچان لو اپنی حیثیت کو نہ گراؤ اب سمجھ گئے جناب یہ بات یاد رکھو انشاءاللہ یہ آپ کو فیوریاں دے دیجیے گی ابھی دیکھو بات ہو رہی علی وقال ارب اور اب یہ ابن ابی عبدالرحمان کہتا ہے یہ مشہور تھا ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کسی کو سنا سی سنا سیکھے نہیں سنا ہاں لیکن اس کو مح... یہ اچھا یہ لیکو یہ حافظ ہے اچھا یہ مجھے اس لیے پسند ہے رب ابن ابھی عبد الرحمن اکثر کتبیاں واقع لکھتے ہیں ابھی عبد الرحمن صحابی کے نبینہ منورہ میں جب وہ اس نے شادی کی اور اس کی بیوی حاملہ ہوئی ابھی حمل کش س... یعنی آ... ولادت کہتے ہیں اس کو حمل وزن نہیں ہوا تھا ہاں اور ابھی الرحمن جہاد کے لیے چلے گئے اس نے تیس ہزار یا ستائیس ہزار یا پینتیس ہزار اکثر کتاب تیس ہزار لکھتے ہیں اس نے تیس ہزار درہم اپنی بیوی کو بطور امانت دی اور یہ چلا گیا کون چلے گئے ابھی عبدالرحمان جہاد میں رہا جہاد میں رہا ستائیس سال بعد یہ جہاد سے واپس آیا اب توجہ کرو جہاز سے جب یہ واپس آیا اب یہاں پہ ایبا ایک بار ادھر رکھو ادھر رکھ ہے اچھا یہاں یار دوسری لکھو اس کے بعد اس کا بیٹا ربیائی ربیا پیدا ہوا اس ربیہ کے والدہ وہ تیس ہزار درہم اپنے بیٹے کے تعلیم پر صرف کیا یہاں تک کہ بہت بڑا عالم فقیر بن گیا بلکہ مدین منورہ کے بڑے بڑے فقحاؤں میں ایک فقیر بن گیا تھا توجہ ہے اور اس کا حلقہ درس اتنا وسیع تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ بھی ان کے کلام ضمیر سے تھے ٹھیک ہے ابھی پھر یہاں سے بات لے لو جب ابھی عبد تشریف لائے تو اپنے گھر جا رہا تھا جب گھر جا رہا تھا تو یہ ربیا کڑا ہوا کہتے ہوئے بوڑھیا ادھر میرے گھر میں داخل ہوتے ہو یہ ابھی عبد الرحمان کہتے ہوئے تم کون ہو جو میرے گھر میں آئے ہو ان میں آپس میں شور ہو گیا یہ باپ کو کہتا ہے تم کون ہو ادھر آتے ہو وہ کہتا ہے تم کون ہو جو میرے گھر میں بیٹھے ہو نکلو میرے گھر سے اتنے میں پڑوس آگے پڑوس اتنے در کے جوار گوانڈی آگئے بات پہنچ گئی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مدرسین تک تو حضرت امام مالک رحم اللہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے شیخ ربیہ کے تعاون کے لیے دوڑا ہے تو جب دوڑے تو اتنے میں ربیعہ کی والدہ تب بڑی ہے نا ستائیس سال کی عورت شد کے بعد ستائیس سال اس نے کہا کہ لاڑو نہیں تھوڑے میں اس آدمی کو دیکھوں ہے کون جب اس نے دیکھا تو اپنے تعاون کو پہچان لیا اس نے ربیا کو کہا اور ربیا یہ تیرا ابا ہے ابا سمجھ گئے چلو اشر جی ابا ہے معافی مانگی غلطی ہوگی افلا ہو گئی یہ ہو گیا یہ ابھی عبد ہے ابھی عبد کچھ وقت گزرا تو یہ اپنی عورت کو کہتا ہے بیوی بی کو کہ تجھے میں نے جو تیس ہزار درہم دیے تھے نا اس کے حساب بتاؤ اگر ہیں تو مجھے دے دو اس کا حساب دو اگر ہے تو مجھے دے دو اس نے کہا آپ ذرا مسجد نبی علیہ السلام میں جائیں نماز پڑھیں آرام سے پڑھ کر نماز پڑھیں اس کے بعد آئے میں آپ کو کیسے دے دوں گا رنگی ایجنسی ہونی چاہیے نا یہ جب کیا تو نماز پڑھی تو دیکھتا ہے خلق درس ہے اور ایک بزرگ ربیا کے نامی بڑے توازوں سے بیٹھا ہوا ہو بڑا ذیم خلق درس یہ ابی عبد الرحمان بہت متاثر ہوئے تو کسی پوچھا کہ من ہا تو کہ حاضا ربیا ابن ابی عبد الرحمٰ تو ایک تو ابھی عبد الرحمان کو نہیں پہچان دے نے کہا ہزار ربیع ابن ابی عبد الرحمٰن کیا دیکھتا ہے oh, oh, oh, بڑا متاثر جب گر آیا تو بڑا ہساس و بشاش تھا عورت کہتی ہے کیوں کہ بس دل بہت مطمئن ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو بیٹی کی یہ عزت آپ کو یہ عزت پسند ہے یا آپ کو تیس ہزار روپے پسند ہے اس نے کہا کہ عزت میں کیا کرتا ہوں یہ عزت پسند ہے عورت نے کہا کہ تو نے جو تیس ہزار مجھے دی تھے وہ ایک ایک پائی کا اگر حساب مجھے لیتے ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں وہ سب میں نے ربیہ کی تعلیم پر خرچ کیا ہے اور اس وجہ سے ربیہ یہاں تک پہنچ گیا ہے بس یہ واقعہ اکثر محدثین لکھتے ہیں لیکن شیر و اعلی میں نوبلا نے اس واقعے پر تنقید کی ہے رد کیا ہے چڑھا کیا ہے اور اس واقعے کی تجویز بھی کی لیکن ہمارے نچلے جو حضرات سب لکھتے ہیں شیر و اعلیٰ میں بالا پھر دیکھ لیں ربیا ابن ابی عبد الرحمن کے عنوان پر آپ کے پاس ہوگی نہیں تھی تو میں نے تو پانچ ہزار کی لی تھی اور پندرہ ہزار کی ہے تو بیس ہزار دے دو ملے گی اب سمجھ گئے ہو تو بہرحال یہ ربیا جو ہے یہ فقیر جو گیارہ ف کہا مشہور تھے محدسینوں میں یہ ان میں سے ہے امام مالک جیسی شخصیت کی کون ہے تھوڑا پرماتم لائم ہندو شہر میں نے مقدمہ صد البار نے کتنے باتیں یہ بتائی تھی تیسرے تو چلے گئے رسول علم میں اب یہاں سو کا انتظار کرو اے کہ من عذاب المعلم اے متعلم پر من عذابی <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو معنی یہ ہے کہ شیعہ علم العلم سے یہاں استعداد لو ربیہ فرمات اللہ عنہ وغیلہ مناسب نہیں ہے کسی طالب علم کو این دو شیعہ علم میں کہ ہو اس کے پاس کچھ استعداد اصول علم کا ایو زیعہ نفسہو کہ اپنے آپ کو زائع و برباد کر دے کیا معنی ہوا سنگیوں؟ کسی طالب علم کے اندر استعداد علم موجود ہے اور یہ اپنے استعداد کو علم پہ صرف نہیں کرتا اپنے آپ کو اس نے جاہلی چھوڑ دیا گوئے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ذات کو ضائع برباد کر دیا اب سمجھ گیا ہو سمجھ آئی نہیں تسمین وطاسی پھر زمرج خالی ہو سی پھر چپکی ہو سی پھر گرنے سے لگی ہو سی میں بڑا زمانہ ہے اب دیکھو پہلے بعد میں بابو فضل من عالمہ. اب میں اس, کو اس کے ساتھ لگاتا ہوں علم حاصل کرو حضرت ربیہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں لائن اندو شمل میں مناسب نے کسی طالب علم کو جس کے اندر شم علم استعداد علم ہو اپنے استعداد کو علم پہ نہ خرچ کرے اپنے استعداد نہ حاصل کرے اپنے آپ کو جائل چھوڑ دے تو اپنے وس کے ساتھ اپنے بس کے ساتھ اپنے آپ کو ضائع برباد کر دیا کیوں اگر علم حاصل نہ ہوگا تو کیا رہ جائے گا جاہل رہ جائے گا تو جہال سے تو اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے تو کسی فرق کو یہ چائے نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ضائع کر دے تو فرض من عالما اپنے, اپنے استعداد حاصل کیا علم او طالبین علم اگر مستعد علم ہو تو استعداد علم پہ خرچ کرو اگر نہیں خرچ کرو گے تو رف یرفع علم ہاں وہ جالو ہیلم چلا ویسی تو جال سی اور جال جب آ گیا تو قیامت کے علامات میں سے ہوگا تو اس کا سبب تم بن جاؤ گے اب مسئلہ حل کو آگے دوسرا جگہ من علماء کے بعد کیا ہے وہ علما ابن آدابل معلم استاد ہے اب اس کی دو تقریر کرتا ہوں تفریح کے لیے مقدمہ سمجھو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ نے علم نصیب کیا ہے اور لوگوں کو اس کا پتن نہیں ہے تو اس کو یہ چاہیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یوں ہی کر دے بلکہ اپنی ہستی کی شناخت کروائے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور لکھی ہے یہ لکھائے کہ لکھی ہے یہ بات لکھی ہے اور پھر وہاں ایک بات آو مجھ سے بخاری یہ بھی لکھا ہے نا آو مطلب یہ ہے کہ بھئی اپرار چلا گیا مانسرے نیوچا کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ ہے قاری صاحب حافظ صاحب مودی صاحب ہے کوئی جانتے ہی نہیں اس بیچارے کو پھر یہ کہہ دے کو کہ میں تو دارم تعلیم الاسلام سے فارغ ہو گیا ہوں اور مجھے فلاں فن آتا ہے فلاں فن آتا ہے فلاں فن آتا ہے اگر کوئی قانون چا پڑھنا چاہتا ہے تو مجھے یاد ہے اگر کوئی بخاری پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی مجھے یاد ہے اور میں بخاری بھی پڑھا سکتا ہوں میں قانون چ بھی پڑھا سکتا ہوں تو یہ اپنے حیثیت کو ظاہر کرنا یہ جائز ہے اگر اپنے اپنی حیثیت کو ظاہر نہیں کرے گا تو اس کی مثال وہ موتی ہے جو کہ راگ چکاؤ ہے راگ میرا دکھیں گے پنجابی جیسی موتی کس میں راگ نہیں راگ راگ یہ بھی غلط ہے راگ ہے یہ اچھا ہے جیسے موتی چھائی کے اندر پری ہے اس کو کسی کو کیا پتا ہے کہ یہاں موتی ہے چھائی کو دور کرو رات کو دور کرو تو موتی ظاہر ہو جائے گی اگر تم اب چھا, اے, اس نصیبت چلو یار مٹی کہہ دیں اگر تم اس مٹی کو نہ ہٹاؤ گے تو یہ موتی اس کے اندر اندر ضائع ہو جائے گی تو تم اگر موتی ہو لال اور جواہر ہو اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہے رات اوپر پڑی ہے تو رات اٹھا کر ذرا اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ بھائی میری حیثیت یہ ہے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو درس سے قرآن بھی دے سکتا در درس بخاری بھی دے سکتا ہوں اور اگر تم اپنے حیثیت کو ظاہر نہ کرو گے تو اپنے حیثیت کو ضائع اور برباد کر دو گے تو لائب وغیر احا ہندو شیر عمن الم کمان اپنا علم کا معنی اتنا ہے استحصاب میں کسی کو یہ مناسب نہیں ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہو آئی یو ذی آفسو کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے. کہ اپنے آپ کو کیا کرو ظاہر کرو لوگوں کو کس لے کہ لوگ تم سے کیا ہو ممتفی ہو بات سمجھ گیا ہوں تیسری بات یہاں میں اپنے ذاتی طور پہ کہتا ہوں لیکن یہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے شراء عادیز کی کتابوں میں دیکھا ہے اس سے یہ معلوم ہوا اگر کوئی مدرس ہے اور اس میں اہلیتی تدریس ہے کوئی مدرس میں کسی عالم میں اہلیتی تدریس ہے اور یہ اپنی تدریس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو پسا دے پنسا دے دے تو گو کہ اس نے اپنی حیثیت کو تباہ برباد کر دیا ہے تو قادر الگ تفریح کو تجویز چھوڑنا نہیں چاہیے بات سمجھ گئے ہو سمجھ گیا ہو تو یہ علماء تو آپ کو نقطے بتائیں گے اور باریکیاں بتائیں گے مجھے تو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں میں آپ کو تھوڑی سی نصیحت کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ قریب نے بخارض تک ناویز سے پہنچا دیا ہے اب یہ نہیں ہو کہ تمہارے ذہن میں دنیا کا ذوق پیدا ہو جائے اور تم دنیا کی پیچھے پیچھے پڑ جاؤ کتابت نہ کرو تجویز نہ کرو اپنے آپ کو ضائع کر دو گے لہٰذا حت تلمقدور تجویز کرو حت المقدور امامت کرو حت المقدور واضح نصیحت کرو اپنے آپ کو ضائع نہ کرو ٹھیک ہے یہ میری سبحان اللہ یہاں پہ مولانا شہزادہ صاحب ایک گل شاہزادہ پہلے شہزادہ تھے وہ اس کو اللہ نے درس و تھی تو بہت مہارت دی تھی شر تعظیب میں بھی اس کے پاس اسی نر ادمی شریک ہوتے شر جامی وغیرہ جو اس کو ایسی یاد کی جیسے قرآن ہوتا ہے ریام و درس تو ہمارے مسجد میں اس وقت یہاں لنگر شنگر نہیں تھا نا تمہیں بھی مدرش تھا تو ہمارے مسجد میں کوئی طلبہ رہے تھے تو ان میں ایک نام تھا کاکورٹو پی ہے تو میں نہیں ہے تو ان میں ایک نام تھا ذرون مولانا ذرون اس کا نام تھا تو یہ ذرون جو ہے نا یہ بڑی بڑی کتابی پڑھتا تھا لیکن یہ خطبی اور کافی کا تھکرا ایسا کرتا تھا جیسے تم دو کرتے کوئی کہتا ہے کہ کافی پہ نہیں سمجھے کتاب تھا تھ تکڑا شروع کر دوں خود یہ اس کا رشتہ دار میں گیا تھا کوٹ بیان کے لیے اس کے بعد میں ذرا آگے گیا بھی تو یہ لوگ جان کے ایک جگہ ہے دندئی اس کا نام تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی نظر اس پہ میٹھی ہوگی نا اس کو تو میں نے کہیں دیکھا ہے میں آگے چلا گیا دور دوڑ کے مجھے پکڑا اور بڑی محبت ہے ملاقات کی اور مجھے کاجیا آئے چائے کے خلاف تو میں نے جب بہت غور سے دیکھا تو میں نے کہا آپ مولانا ضرور کہ بھائی یار رشتے دار تو نہیں ہے ہاں سکتے میں ضرور خود ہوں تو بس میں جذباتی ادمی ہوں تو میں نے اس وقت کہا کہ میں آپ کی چائے بالکل نہیں پیتا بالکل نہیں پیتا کہتے ہیں کیوں میں نہ کہا تم کتنے قابل تھے یہ کیا کہتے یہ کرانے کی دکان یہ کیا کہتا ہے کہتے جی کیا کرے میں شادی ہوگی ابھی خرچہ نہیں افنانیہ کا رشتے داروں سے پیسے لے لیے میں نے کہا جو پڑھا ہے پڑھا ہے کیا کرتے ہو کہتے ابھی تو ایسی حالت ہے کہ نماز وجمہ کی نصیح نہیں ہوتی اس لیے کہ یہاں یہ بازار اس وقت پندرہ دس دکانیں تھی اس زمانے میں تو کہتے دکان میں نماز پڑھ لیتے مسلط پڑھا ہے اور کچھ نہیں تو بہت میں نے کیا یعنی میں اس کی چائے بالکل نہیں پی بہت پریشان میں نے کہا پھر جب میں دکان سے نکلا تو میں جیب میں پانچ سو روپئے ڈال دی تو کہتے آپ نے پیسے چائے نہیں پی لیکن اگر یہ نہیں ہو تو اگر یہ اس کو تم نہیں لو گے تو ماں میں نے بخل تھا لاپے پٹاروں کا مسئلہ ہے تو میں نے کہا پھر کہتے اور جیب میں. تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں میں نے اس وقت اس کو یہ کہا کہ نفس تو جب میں نے اس کو یہ کہا تو, تو اچھا ادبی کا دورہ دس کیا تھا خورنہ کا واقعی میں اپنے آپ کو ضائع کر چکا تو میں نے آپ کو بطور نصیحت لکھ کے لیے اس کو یاد رکھو ٹھیک ہے وزق اللہ کریم دیتا ہے مجھے دیا, دیا ہے اور دے رہا ہے تو تمہیں تو ضرور دے گا میں تو اتنا غریب ہوں کہ موبائل رکھنے کی جگہ بھی میرے پاس ذاتی نہیں تھی کس زمانے میں اتنی جگہ کو وہاں موبائل رکھوں یہ میری جگہ اس پہ میرے موبائل پڑھ رہے ہیں علم حاصل کرو اس کے بعد علم کے ناشرین بنو مسئلہ حل ہو گیا ہے یہ تین بات ہو آگے دوسری بات جو محدسین حضرات نے لکھی ہے وہ بات ہے محدسین کہتے ہیں اگر کے طرز الباب کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے لیکن بات بہت وزنی ہے لالمبریل احدین کسی مسلمان کسی عالم کو یہ مناسب نہیں ہے جس کے پاس علم کا حصہ ہو اپنے آپ کو ضائع کر دے کیسے ضائع کر دے اور کے دروازوں پہ گھومے اور علم کو اٹھا کر ان کے پاؤں میں ڈال اس لیے کہ العلم ولا علم آتا نہیں ہے علم کے پاس آیا علم کسی کے پاس جاتا نہیں ہے علم کے پاس لوگ آتے ہیں تو اگر تم عالم ہو تو اپنی حیثیت علمیت کو برقرار رکھو اپنے آپ کو اتنا زلیل کرو کہ عمرہ کے دروازوں میں بیٹھے ہو تو یہ محدثین یہ لکھا ہے حدیثین کی کتابیں موجود ہے امدت القاری پھر یہاں پر دیکھ لیں امدت القاری خود کہتا ہے کہ ترجمت الفاق کے ساتھ مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مفہوم بالکل درست ہے اپنے آپ کو ضائع نہ کرو جب علم کیا ہے تو علم کی حیثیت کو برقرار رکھو ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کے تو اس میں تو نقصان نہیں ہے رفل عضور جا رہے جب علم کو اٹھاؤ گی علم کو چھوڑو گی تو جو ہار کرو فقا بن جاؤ گے تو کیوں اپنے آپ کو تباہ کرتے ٹھیک ہے <تصفح> آگے جاؤ <تصفح> فیوس بطل جان حضرت انس فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بے شک علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ اٹھایا جاگا یہ علم اس لیے یہاں پہ لکھ ہے نقطہ کیا ہے اٹھایا جا علم کس سے بے موتل علماء, علماء کی موت سے علم اٹھایا جائے گا اس کی تفصیل بعد میں حدیث میں آتی ہے بیس صفحہ نکالو بیس صفح بیس حدیث اسماعیل ابن اویس اسماعیل ابن ابھی اویس سو نمبر حدیث دیکھو یہ نمبر اچھا تھا نا یہ اوپر والے اچھے نہیں ہیں اچھا ہاں نشان ابن عروت ابھی اند اللہ ٹھیک ہے بات سمجھ گئے ہو اچھا اچھا علم اٹھ جائے گا اور کیا ہو جائے گا و صبح الجال اور یعنی شائع ہو جائے گی جہالت اور تو الخمرو پیا جائے گا شراب بھیا سارو سے نہ ظاہر ہو جائے گا اب یہاں یہ نہیں کہ نسل شراب پیا جائے تو قیامت آ جائے گی نفس زنا کی جائے تو قیامت آ جائے گی مقصود اس سے تقسیر الجہل ہے تقسیر شرب الخمر ہے مقصود اس سے تقسیر الزنا ہے زنا عام ہو جائے گا شراب پینا عام ہو جائے گا جہالت عام ہو جائے گی یہ چیز کیا ہو جائے گی عام ہو جائے گی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو جہالت بھی. کچھ جہالت ہی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شورب خمر تو تھا نا پڑھا نا کتابوں میں کہ حدود جاری ہوتے رہے نا وہ زمانے میں بھی تو ہوتا رہا حدود جاری ہوتے رہے نفس وجودی ہی اور وجود شرب خمر سے بات نہیں ہے سے تشہیر سے ہے یہ چیز شاید ہو جائیں گی شائع ہو جائیں گی, جائیں گی،, جائیں گی۔ آگے جا پھر بات کر کے <سلام> <فرصلاح> دیکھیے جی بات سنو پہلے حدیث کو دیکھو حد سنا ہر شو بتان کتا دتان آنس لو حد سن تم حدیث میں تر بیان کر ایک حدیث لا حدم آ تم بادی کہ بیان نہیں کر, کرے گا تمہیں کوئی شخص میرے بات سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک کی بات سنی ہے توجہ ہے اس کی کیا بات ہے انس فرماتے ہیں کہ لو حد سن تم میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں لاحد احتمادی کوئی ادبی میرے بات آپ کو یہ حدیث نہیں سنائے گا آؤ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اس کی کیا بات ہے ایک بات تو یہ ہے دیکھو اس کی ایک تو توجیحات بھی ہے لڑکی میں آپ کو تین تو توجیحات کر دیتا ہوں ایک توجہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ بسرہ میں تھے انس کہاں تھے یہ بسرا میں تھے اور بصرہ میں سوائے حضرت انس کے دوسرا صحابی نہیں تھا تو جو ان کی عمر زیادہ تھی تو ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا اس لیے فرمائے میرے بات میں کوئی ایسا آدمی اس عنوان سے حدیث نہیں بنا بیان کر سکے گا کہ جس میں سمیت ہو اگر یہ سمیت ہے تو یہ میں کہہ سکتا اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں صحابی رسول اب سمجھ گئے ہو بات سمجھ گئے ہو تو میں ایسی حدیث سناتا ہوں کہ میرے بات تمہیں یہ میرے بات تمہیں کوئی آدمی ایسی حدیث نہیں بیان کر سکے گا جس میں وہ سمیتو کہہ سکے اس لیے کہ سمیت صحابی کہہ سکتا ہے غیر صحابی بات سمجھ گئی ہو نمبر دو لوحدم عجیح احدن بازی یعنی صحافیت کے عنوان سے پچھلے کے بصرے میں سب سے آخری صحابی یہ تھی سب سے آخری صحابی یہ بات سمجھ گئے ہو یہ بسرے میں صحابہ صحافی گرانے سے باقی چلے گئے تھے اللہ کے راستے میں وفاق ہو گئے تھے یہ آخری صحابی تھے اس لیے فرمائے باغی میرے بات تمہیں پھر کوئی ایسن... تمہیں کوئی حدیث نہیں سنائے گا آؤ میں تمہیں سنا ہوں ویسے سہاوی ہیں اس لیے اپنے مقام کو ظاہر کیا تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک حدیث ہے میرے پاس یہ ایک حدیث ہے میرے پاس میرے علاوہ یہ حدیث کسی غیر کے پاس نہیں ہے یہ حدیث میرے پاس ہے. میرے سوائے حدیث کسی کے پاس نہیں ہے اب کل مک گئی سامیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحم یقول فرماتے تھے سا شک علامات قیامت میں سے یقین علم تھوڑا ہو جائے گا زہار الال اور جال جو ہے جہاز کیا ہے آم ہو جائے گی اب اس میں تھوڑی سی لب سی ترجمہ لکھو پہلے حدیثی آنس سے اس میں کیا ہے اثرات کے ساتھ یہ ہے کہ یورپال علم آئیں یورپال علم علم کیا ہوگا اٹھا جائے گا یہاں پہ اپرمانی یقل العلم کب ہو جائے گا وہاں پہ آتا ہے قیامت کی نشانی ہے کہ علم ختم ہو جائے گا یہاں یعنی ہوگا تو ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا حدیث میں تعارف ہے تو بعض علماء فرماتی ہیں بابا حدیث کی ترتیب آگے پیچھے ہے پچھلے حدیث آگے ہے اگلے حدیث پیچھے ہے پہلے فرما آئیں یقم علم قلیل ہو جائے گا اس کے بعد فرمات قلیل ہوتے ہوتے, ہوتے آئیں خا اٹھی جائے گا ان شاء اللہ تصویر اچھا ہو گیا اگر دوس جگہ میں کہتا تو جلسہ ہو جاتا پہلے قلیل ہوگا قلیل ہوتے ہوتے اور ہوت جھٹ جائے گا اگر ترتیب حدیثین اپنے ترتیب پر لو تو آئی یق یہ قلت بانے عدم ہے آئی یا قلت علم علم قلیل ہو جائے گا اے معدور ہو جائے گا تو کبھی کبھی قلت و شیب مانے کیا ہوتا ہے عدم ہوتا ہے آٹھ مینے میں کھیت نہیں بھائی یہ کیا نہیں نہیں ہے ہے یعنی کل جانا اچھا علم کی قلت آ جائے گی ویا سار جال اور جال شائع ہو جائے گا پھر جائے گا ویا سار جنا اور جنا عام ہو جائے گی اللہ تج سر اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی کتنی باتیں حدیث میں ہو گئی ہیں قلت علم ظہور جال کثرت زنا کثرت السام پھر حدیث میں ایک دوسری چیز کیا وہ شرب الحمر شرب حمر تو ان کو ملا کتنے بن گئے پانچ تم نے توجہ کی ہے کہ کی نہیں کی ہے یعنی اشرات سا ان دونوں حدیثوں میں کتنی بحن ہوئی ہے کر دیکھو شرب خمر یعنی رف علم شرب خمر ظہور ذنا کثرت النساء قلت الرجال ہاں اور ظہور جال کتنے ہو گئے جے. اگر ان کو پانچ کرو تو پھر اچھا ہے وجہ تخصیص اشرات سا کا کیا ہے یہاں پانچ گاؤں لیکن اس سے پہلے ایک نقطۂ یاد رکھو اشرات سا دو قسم کے ہیں اشرات سا کیا شریر اشرات شاہ کی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیوں کا ظہور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے سخ کے ساتھ ہوا بوشت آنا ہوا ساتھ کس طرح اس طرح کس طرح یہ آپ کو کس نے کہا یہ ٹھیک ہے تو آنا ہوا ساتو کہاتین ہونا چاہیے میں آ گیا ہوں تو میرے پیچھے کیا مت ہے مجھے دیکھو بس کیا ایک ساتھ ایک اس کو مساوات کہتے ہیں, اس کو آگے پیچھے کہتے ایک طرح بتیس سات کریب ہو گیا ہے. بالکل قریب تر ہو گیا ہے تو ویس تو آنا و ساتھ کیوں پڑنا ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے تو بھائی علامات سگار تو پیغمبر علیہ السلام کی بے سط سے شروع تھی اس وقت بھی عورتوں کی یعنی ازواج کی نافرمانی تھی بیٹے بھی ابا کی نافرمانی کرتے تھے اس وقت بھی زراعت تھا اس وقت بھی ذنا تھا وغیرہ وغیرہ تو اس لیے جہاں ظہور آتا ہے وہاں شروع ہوگا جہاں ظہور ہوگا وہاں سے سمرات عام اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے علامات میں سے دوسرا سے کیا ہے بڑی علامتیں تو بڑی علامتیں کیا ہیں؟ نزول نضرول علیہ السلام ہے خروج قروج معجوج ہے خروج دجال ہے خروج نار من المشرق ہے ٹھیک ہے نا زلازل ہیں اور ارجی دعو من الارض ہے اب یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو بڑی نشانیوں کے آنے سے پھر اختیار سلب ہو جائے گا چھوٹی نشانیاں اب سے موجود ہیں اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ان پانچ نشانیوں کا ذکر مخصوص کیوں فرمایا ہے پانچ نشانیوں کے ذکر محسوس کیوں فرمائے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو دیکھو ایک بات یہ ہے کہ دیکھو پانچ چیزوں کی حفاظت ضروری ہے کتنی چیزوں کی حفاظت ضروری ہے پانچ چیزوں کی اے ادھر دیکھو دین لکھو دین عقل نفس نصب مال صلاح معاش اور صلاح بدن کتنی چیزوں پر موقف ہیں دین عقل نصب نفس مال معاشرے کی اصلاح بھی ان پانچوں چیزوں کی حفاظت سے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو تم بیو کو کیا دو گے آپ کا نفس ہے نہیں یعنی آپ ہے نہیں تو آپ کے لیے دنیا کے وجود ہو کیا جو ہو برابر ہے آپ کی خدا نفس کسی کے اندر عقل ہے نہیں اس کے لیے دنیا کی کیا ضرورت ہے اسی طرح اگر دنیا میں کوئی اصویزین سب نہیں ہے غلط الینا ہے تو اس کی دنیا میں کیا حیثیت ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں خان اور ان کی حفاظت اب توجہ کرو دین کی بربادی جہالت کے سبر سے ہے جال آئے گا تو دین اٹھ جائے گا ٹھیک ہے سربر امر ہوگا تو عقل ختم ہو جائے گا مال بھی ختم ہو جائے گا شراب پی کے ہونا تو اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے بدماشی ہوتی ہے مال خرچ ہوتا ہے کثرت زنا ہوگا تو انصاف مخدوش ہو جائیں گے زنا کی کثرت ہوگی تو انصاف کیا ہو جائیں گے محدوش ہو جائیں گے یہی زنا اور یہ شرب حمر یہ باعث زوال نفوس ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گا وہ پانچ چیزیں جن پر دنیا کا معاشرہ چلتا ہے یہ ختم ہو جائے جی، جات دین ہے، سے پین اٹھتا ہے شراب سے عقل اٹھتا ہے ٹھیک ہے نا شراب کے پینے سے نفس ضائع ہوتا ہے شراب کے پینے سے ختم ہوتا ہے زنا کی قطر سے الساط ختم عام پذیر سے کہ ختم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ ہوتا ہے ابھی مجھے خود انگلینڈ والے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ انگریز یہ نہیں کہہ سکتا داوی سے کہ یہ میرے بیٹا ہے اس نے ان کو کیا پتہ ان کو یہ اتوار کے دن ان کے آزادی ہوتی ہے تو جب صلاحی ملک پانچ پر ہے تو پانچ کی حفاظت ضروری ہے جب ان پانچ کی حفاظت ختم ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا مت آ جائے گا وہی اکلر رجالو اچھا عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائے گی عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی مرد کیوں کم ہوں گی ایک بات تو شعیل حقیث رحم اللہ نے یوں لکھی ہے کہ چونکہ زنا زیادت ہو جائے گا تو رجال میں قوت ختم ہو جائے گی قوت جس کی منی میں جو قوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر اکثر جو ہے نا لڑکیاں پیدا ہوں گی لڑکوں کی قلت لڑکوں کی پیداش کم ہو جائے گی تو اس لیے کیا ہوتا ہے عورتیں بڑھ جائیں گی دوسرا کور یہ ہے کہ تقلیل اور و اور تقسیم صاحب وجہ یہ ہے کہ جہادوں میں مرد ضائع شعینی شہید ہو جائیں گے مرد وفات ہو جائیں گے مرد شہید ہو جائیں گے تو جب مرد شہید ہو گئے تو آٹومیٹک منتقل نتیجہ یہ نکلا کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی ابھی بھی جہاں پہ لڑائیاں ہوئی ہیں جہاں پہ حملے ہوئی ہیں آپ ان گاؤں میں جائیں تو عورتیں زیادہ ہیں بنسبت رجال کی لیکن مردوں کو مارا جاتا ہے تو بی عورتیں رہ جاتی ہیں آٹومیٹک منتقل نتیجہ ہو گیا کہ تفلیل و رجال پھر قطرت السا ہے اس سے لحاظوں میں رضواتوں میں لڑائی مقابلوں میں مرد مارے جائیں گے تو اور کسی زیادہ رہ جائیں گے اچھا. اب یہاں پہ جب اور کچھ زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک حتیہ یقین کمسی میں القیم الواحد یہاں تک کہ ہو جائیں گی ایک آدمی لکھمسی نمراسن پچاس عورتوں کے لیے القیم الواحد ایک نگران ہوگا اب پچاس عورتوں کے ایک نگران ہوگا اب یہاں یہ پچاس عدد جو ہے اس سے کوئی محدود عدد مراد ہے یا اس سے تقسیر مراد ہے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں تکسیر مراد ہے وہ ہے کہ کافی عورتوں کا نگران ایک آدمی ہوگا خاندانیت کے اعتبار سے ماں ہے بہن ہے بیٹیاں ہیں اس طرح اور رشتے ہیں تو اب یعنی نصبی توازن اگر کیا جائے گا تو پچاس اور طب ایک مرد ہوں گے ارساب میں قبیلوں میں اگر افراد کا توازن کیا جائے گا تو پچاس بمقابلے ایک ہوں گے ٹھیک ہے تصویر السائیے دوسرا قول یہ ہے اب دیکھو یہ یہ جو رواج آپ پڑھتے ہیں نا آگے آپ بخاری شریف میں آپ کو رواج آئے گی یا کا لفظ آئے گا یلزنا اے یل اجنا تو وہ کہ پچاس عورتیں ایک مر کے دادی ہو کر رہی ہیں پچاس عورتیں ایک مرد کے تابع رہی ہیں اب ان دونوں چیزوں میں یہ ظاہر ہوا کہ کیا ہے نفس عورتوں کی کثرت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہالت بڑھ جائے گا جب جہالت بڑھ جائے گا تو ایک آدمی اپنے نکاح میں پچاس عورتیں رکھے گا جیسے فصل بارش لے گا ایک آدمی اپنی نکاح میں پچاس عورتوں تک رکھے گا یعنی بہت سی عورتیں نکاح میں رکھے گا اس پچھلے کہ چار تو ہے نہیں ہے ہل, ہل و حرمت کی تمیز ہے نہیں ہے تو نہیں ہے تو پاشات نفس تصویر سے پورا کرے گا اس قول پر باز محدین رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن روایت میں آتے پچاس عورتیں رکھے گا تو یہ منحصل نکاح نہیں منحصل جنا ہوگا ایک دوسری مہنت نے کہا کہ ایک آدمی کے مقابلے میں پچاس عورتیں ہوں گی تو منقوات نہیں ہیں یہاں اشارہ کثرت موضوعات کی طرف ہے کیا ہوا قصر کی موضوعات موتوات کا ہو جائیں گی تو کوئی موتوات میں ہے نکاح ہوں گی کوئی موتوات میں ہے زنا ہوں ہوگی کوئی موتوات میں ہے سن نباہ ہوں گی بات تو لونگیاں بھی زیادہ ہوں گی تو یہ سلسل چلتا رہے گا تک صرف موتوات ہے من کو ہاتھ نہیں ہے تک صرف ہے منکوحات نہیں ہے اب سمجھ گئے ہو اگر تکسیری منقوہات بھی لیا جائے تو جہالت کا تو یہی ہوتا ہے اس نے پتل باری نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے ترک مستان میں اب بھی بعضی بڑے لوگ جو ہیں اپنی نکاحوں میں پچاس پچاس اور ساٹھ ساٹھ عورتیں رکھتے ہیں پچاس پچاس اور ساٹھ ساٹھ عورتیں رکھتے ہیں علاقوں میں قوانین جو ہوتے ہیں نا کسی کو پتہ ہوگئے یا نہیں لوگ قتل کرتے ہیں جب قتل کرتے ہیں تو تھانوں سے بات کر ان کی امن میں رہنے چاہتے ہیں تو ساتھ مستورات بھی لے جاتے ہیں تو ان کا کام کرتے ہیں یہ ان کا کام کرتے ہیں فکر کہنے سکتے تمہارا ہمارے گھر کیسے آیا ہو تو میں نے امن تو یا کثرت موضوع آپ کا ہو یہ بھی اچھا ہے نکاح کے عورتیں نہیں ہے کثرت موضوعات بس یہ جملہ بہت اچھا ہے اس لیے کہ جب جال ہوگا تو نکاح کا تصور ختم ہو جائے گا جب نکاح کا تصور ختم ہو جائے گا تو لوگ انسانوں کی زندگی بیلوں کی ہو جائے گی تو بیل کیا سمجھتا ہے کہ میرے کتنا یہ احمد مدنی رحم اللہ کی طرف منسوب یہ بات ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج سے خطرت موتو آج کی طرف اسٹار میرے پاس حسین احمد مدنی رحم اللہ کی تفریح ہے ترمیری شعب چھپی نہیں ہے ایک مولانا سے میں سے فارغ تھے وہ میرا عاشق بن گیا تھا تو مجھے کیسے آپ کو ایک تختہ دیتا ہوں یہ میں نے مدنی رحم اللہ سے درس میں لکھی ہے وہ میرے پاس ہے جی بتاؤں گا .まあ کیا تو گیا پھر کیا یار میں اس ہفتے میں تو میں نے بڑی پابندی سے درد کیا ہے <متصف> اصل میں میرا زور کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر میں گھر نکل جاتی ہوں کدھر ویسے جاؤ الحمد للہ اس ہفتے میں طبیعت اچھی رہی ہے میں <متصف> <مستفد> اصل کا درد کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے جمعرات کے دن میں چلے جاؤں اگر مل گئی تو دے آؤں گی یہ تو میں نے خود دیکھی بھی نہیں ہے اس کے اندر کی کیسے انہوں نے لکھی ہے لیکن مجھے اس نے دی ہے اگر اردو پہ کوئی سمجھتا ہے تو میں اس کو دے دوں گا وہ تارا کرے اگر اچھا ہے اچھی ہے تو تص ہو جائے گی پھر مجھے دے دوں گا اب کہوں گی کسی کو دے دوں گا تو ہر ایک دو نہیں میرا مطلب ہے کہ کام کی چیز ہے تو فوٹو اسٹیٹ ہو جائے نا بجری رحم اللہ کی تو اپنی بات تو کام کی لیکن اب یہ ہے کہ استاد شاگرد نے لکھا ہے کیسے لکھا ہے کس نے صحیح لکھا ہے کس نے صحیح نہیں اب بات تو ہم کرتے ہیں نا استاد کرتا ہے لیکن بعد بات کاتب ایسا ہوتا ہے کہ مینوان سے لکھ لیتا ہے بعض ایسے ہوتے عدد سے باتیں رہ جاتی ہیں چلو مسئلہ حل ہو گیا ان شاء اللہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے کثرت موتوعات ہیں اگر ٹھیک ہے نا یا زیر کفالت اشارہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بات پہلے جملے سے بہت اچھی مناسبت کھاتی ہے کہ نساء زیادہ ہو جائیں گی تو جب نساء زیادہ ہو جائیں گی تو تنازع ایسا ہوگا کہ نس... نصب کے اعتبار سے ایک مرتبہ مقابلے پچاس وقت یہ تک و تخت اور الساط سے مناسب تھا ٹھیک جی. ہے نا اور کچھ زیادہ ہو جائیں گے تو کیسے زیادہ ہو جائیں گی افراد الح کقابل افراد ہو جائے یا نکاح نکاح کی بات یہ کوئی نہیں ہے افراد کی طرف کے اشارہ ہے اور اگر جنہوں نے نکاح کے لکھا ہے تو جہالت کا اثر یہ ہوگا اور یہ کس طرح سے موجودات ہے مدنی رحم اللہ کی بات ہے آگے جاؤ باب فضل العلم یہ باب نمبر بائیس ہے کتاب علم میں یہ باب ہے درمیان فضل العلم علم کی فضیلت میں اب یہاں پہ بہت بڑا جھگڑا ہے آپ کو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کتاب العلم صفحہ نمبر چودہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل العلم وہاں بھی فضل علم ہے اور یہاں بھی باب فضل علم ہے اب یہ تکرار ہیں امام بخاری تکرار کرتے ہیں حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ حد حت میں تکرار سے اپنے آپ کو کیا کروں گا بچاؤں گا تو تکرار ہو گیا تو ایک جواب میں نے پہلے دیا تھا اگر کوئی جواب دے دے تو اس کو اسی نمبر دوں گا ہاں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی یہ تو ایسے سے کہہ رہا ہے نا ابھی ایسے نہیں میری جو بات تھی وہاں پہ بس کوئی نفع اب ایک تکرار دو قسم کے ہیں الفاظ مقرر ہوں مقاصد جدا جدا ہوں تو اس کو تکرار نہیں بھی. مقصد ایک ہو الفاظ جدا جدا ہوں اس کو تکرار دیں گے پتل پاری کا جملہ یاد ہو گیا اتحاد المقصد ہو ماتبائن لفظ تو یہ تکرار نہیں ہے مقصد چونکہ ایک ہے نا اگر الفاظ متعدد ہیں مقصد ایک تکرار ہے تو وہاں بھی فضل علم تھا یہاں بھی فضل علم ہے ایک جواب یہ ہے کہ وہاں فضل علم فضل علماء کا ذکر تھا فضیلت علماء کا ذکر تھا یا فضل علم فضیلت علم کا ذکر ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ یار فض اللہ علیہ عامو علیہ درجہ اس بات میں کیا تھا فضیلت علما اور یہاں فضیلت علم تو لحاظ پیش نہیں ٹھیک ہے دوسری تو جی وہاں فضل بمانے فضیلت ہے اور یہاں فضل بمانے یاسطت ہے ایک فضیلت ہے رتبہ اور ایک ہے زیادت تو معنیٰ یہ ہے کہ فضیلت علما بالعلم ہے تو علماء زیادہ علم حاصل کر کے لوگوں کو بتایا کرو با سمجھ گیا ہوں وہاں فضیلت الاما یا فضیلت العلم وہاں فضیلت علم فقط یا زیادت علم کا ذکر ہے اب سمجھ گیا ہے دشکار ختم ہے اب یہ زیادت دو قسم کا ہے امام بخاری یہاں فضل علماء کا جو فضل علم کا جو باب منعقد کرتے ہیں یہاں ایک مسئلہ کو بتاتے ہیں کہ زیادتی علم کے کیا معنی ہے ایک یہ ہے جیسے مسلمان فقیر ہے وہ علم حاصل کرتا ہے تو فقیر پر زکات فرض نہیں ہے حج فرض نہیں ہے اب اس پر نماز اور روزہ فرض ہے نماز اور روزی کا علم لازماً اس کو یاد یا جاننا چاہیے اب زیادت علم جس کو جس کی اسے ضرورت نہیں ہے جیسے زکوٰۃ ہے جیسے حج ہے آئے ہی اس علم کو زیاد کرے حاصل کرے اور کہ نہ حاصل کرے میں سمجھتی ہو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زیادت پھر علم مراد ہے اگر ایک آدمی جس کو علم کی ضرورت نہیں ہے مانا کیا ہے بس اندھا ہے اس کو جہاد کی ضرورت ہے اس پہ فرض نہیں جہاد یا ایک ادبی ہے کہ بالکل جو ہے نا ہے اور فنساں مشکل ہے اس کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے تو حقوق ازواج سیکھے نہ سیکھے ایک ادبی غریب فقیر مسلمان ہے نماز اس پہ فرض نہیں ہے حج فرض نہیں ہے کیا ایسے علم کو سیکھے یا نہ سیکھے اگر علم کو سیکھے گا تو یہ طلب طلبی زیادت ہے جو اس کو ضرورت نہیں ہے آئے ضرورت کے علاوہ کسی ضرورت کے علاوہ علم سیکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے امام بخاری فرماتے ہیں فضل علم زیادت پھر علم حاصل کرنا چاہیے اب بات سمجھ گئے ہو بھائی کیا میں نے کہہ لیا جلدی کرو زیادت پھر علم حاصل کرنا بچیوں زیادت زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے زیادت علم حاصل کرنا چاہیے اپنے علم کو زیادہ کرو بڑھاؤ بات سمجھ گئے ہو ایک بات اب تیسری بات کرنے والے ہوں آپ کو کہ نبی علیہ السلام نے جب دودھ کیا تو فاضل دودھ کس کو دیا عمر کو دیا رضی اللہ عنہ مقصد البا فضل العلم فضی علم زیادت حاصل کر کے غوروں کو دے دو جب علم تجھ سے زائد ہے تو ہوروں کو دے دو میں سمجھتا کیا مان علم پورا حاصل کرو اگر تم مالدار نہیں ہو زکوٰۃ نہیں ہے تو مالدار مسلمان کو مسئلہ بتا دو تم پہ حج فرض نہیں ہے تو مالدار مسلمان کو حج کا مسئلہ بتا دو تم اندھی ہو جہاد پرز نہیں ہے تو بصیر مسلمان کو جہاد کا مسئلہ بتا دو تم قدہ مشکل ہو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے حقوق نسوار کو سمجھ کر کسی تکرے آدمی کو بتا دو تو زیادت حاصل کر کے حوالہ کر دو غیر کو اب مسئلہ حل ہو گیا ہے پڑھی سر حدیث مبارک سنو ابن عمر فرماتی میں نے سنا نبی علیہ السلام سے فرماتی بھائی نما ان ایک دن میں سویا ہوا تھا آرام کر رہا تھا تو مجھے لائک ایک بڑا ہوا پیالہ کس کا دودھ کا محدسین فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں اللہ بن صورت مثالیت للعلم اللہ بن صورت مثالی ہے علم کا اگر علم کی صورت مثالی دیکھنا چاہتے ہو تو کیا دیکھو اللہ بن دور دیکھو کیوں اے گل سنو کیوں اس لیے کہ دور سے کسی فرد بشر کو چھٹکارا نہیں ہے جب بچہ آتا ہے تو مستعدی دودھ ہوتا ہے زندگی بسر کرتا ہے آن تک کہ کھانے پینے سے رہ جائے تو دودھ پہ گزارا چلتا ہے جب بچہ آتا ہے تو کیا پیتا ہے دودھ پیتا ہے آخر میں جب کوٹ روٹی کو نہیں کھا سکتا تو لوگ کہتے ہیں ایک دودھ اس کو پلاؤ گئی اس لیے کہ کی کیونکہ یہ دودھ مقوی بدن ہے یہ دودھ جو ہے یہ سبب اصلاح بدن ہے تو جس طرح دودھ سبب اصلاح بدن ہے تو علم اصلاح بدن ہے اور یہ دودھ جو ہے سبب یعنی مقوی بدن ہے تو علم مقوی روح ہے اور دودھ آپ کے آنے کے ساتھ لازم ہے تو علم کا اصول بھی آپ کے پیدائش کے ساتھ تجھ پہ لازم ہے جب تو پیدا ہوتا ہے تو دودھ پیتا ہے نا نہیں پیتا ہے عالم نہ جال آئی نینی و لسان حشب دل وعدینا ہم نجدین غمیر و زیم خربر ہم مزد اورا کی دفتر را بی بیش از قفل ایزد پرکن مادر را ابھی تو آیا نہیں ہے اتستان مادر دوسرے بھر چکی ہیں تو گوئے کہ